من الارض نباتا اور اللہ نے تمہیں زمین سے پودے کی طرح اگایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے یعنی تمہاری اصل مٹی ہے آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے اور نطفہ بھی اس غذا سے تیار ہوتا ہے جو مٹی میں پیدا ہوتی ہے اور تمہاری تخلیق پودے سے بالکل مشابے ہے اسی طرح تمہیں زندگی ملتی ہے تمہاری نشو و نما ہوتی ہے پھر مر جاتے ہو تو اسی میں دفن کیے جاتے ہو اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کر کے دوبارہ اسی مٹی سے باہر نکالے گا